مذہب کا جو خلاصہ ہے وہ شکر ہے اکنالجمنٹ ہے وہ کیسے ہر وقت ہم خدا کی بریسنگ میں جی رہے ہیں ہر وقت ہم خدا کی بریسنگ میں جی رہے ہیں یعنی خدا اگر لائٹ نہ دے تو ہماری آنکھ ہوگی ہم دیکھ نہیں پائیں گے تو خدا نے لائٹ دیا سورج کو روشن کیا پھر خدا نے اس زمین میں ایسی چیزیں رکھ دی کہ اس کو ہم استعمال کر کے بجلی بنا لیتے ہیں رات کو بھی ہم روشن کر لیتے ہیں یہ سب شکر کی آئٹم ہے ہم کو آکسیجن چاہیے ہر وقت فریش آکسیجن سپرائی ہو رہی ہے آپ کہیں انڈیا میں ہوں آپ ہمارے پاؤ میں چڑھ جائیں آپ امریکہ یورپ چلے جا ہر جگہ آپ کے لیے آکسیجن سپلائی ہو رہی اس پر شکر زمین میں طرح طرح کے فوٹ نکل رہے ہیں غلہ پھل ترکاریاں سب چیزیں اس پر شکر آپ کے اندر انرجی دی خدا نے آپ کو مائنڈ دیا سوچنے کے لیے اس پر شکر یہ ہر وقت جو آپ کسی نہ کسی چیز کا آپ کو ایکسپیرئنس ہوتا ہے میں نے گلاس میں پانی لیا اس کو پیا یہ ایکسپیرینس ہے یہ experience. اس پر بھی شکر حضرت تومرن نے کہا کہ تم ایک گلاس پانی لو اور اس کو پیو تو وہ پی اندر جا کر وہ ڈائجسٹ ہو جائے تو یہ بھی اس پر بھی شکر کرنا ہے کوئی بھی زندگی میں جو ہمارے ساتھ تجربہ پیش آتا ہے کسی بھی چیز جس کا ہم ایکسپیرئنس ہوتا ہے ہم کو وہ سب شکر کی آئٹم ہوتے ہیں تو میں یہاں سمجھ پایا ہوں شکر ہی پیراڈائز کا ٹکٹ ہے پیراڈائز کا ٹکٹ جو ہے وہ صرف شکر ہے شکر اور کوئی چیز نہیں آپ کسی قبر والے کہاں چلے جائیں آپ کسی بزرگ سے اپنے کسی برگ داون تھان لیں آپ نات کریں یہ سب پیراڈائز کا ٹکٹ نہیں ہے آپ کچھ ریچولس صبح سے شام دہرا رہے ہوں یہ جنت کا ٹکٹ نہیں ہے جنت کا ٹکٹ ہے شکر یعنی دل سے اللہ تعالی کو اکنالج کرنا